علم دخلو الا یوسفا اور جب یوسف علیہ گی سلاط کے پاس بھائی حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی دعوت کی دعوت اس طرح کی کہ سب کے سامنے اس طرح تھال رکھے گئے کہ ایک تھال پر دو آدمی بیٹھیں یوسف علیہ السلام نے منظر دیکھا کہ آج بھی بھائی اسی لہج پر ہیں کہ دس بھائی جلدی جلدی پانچ تھال پر بیٹھ گئے اور بنیامین کو کسی نے بیٹھنے کی سلا تک نہ کی بنیامین رونے لگا اور کہنے لگا کاش آج میرا بھائی یوسف ہوتا تو آج اس محفل میں وہ میرے ساتھ بیٹھتا آ واہ ارئی آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور آپ نے فرمایا کہ چلو تم مجھے اپنا بھائی سمجھ لو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے یہ آپ نے تدبیر اختیار کی تھی آپ کو پتا تھا کہ میں اس طرح کروں گا تو ایسا ہی ہوگا تو آپ نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ منیامین سے آپ کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل جائے اور انہیں احساس بھی نہ ہو ورنہ اگر آپ منیامین کو الگ کر کے گفتگو کرتے ہیں تو ان کا خیال اور ان کے نظریات جو ہے چمک سکتے ہیں کہ بھی یہ کیا بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اپنا بھائی بنانا پسند نہیں کرو گے تو بنیامین رونے لگا اور کہا کہ مصر کا بادشاہ اگر میرا بھائی بن جائے تو یہ میری سعادت ہے مگر راہیل کا لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راہیل تھا راہیل کا لخت جگر اور یاقوب علیہ السلام کا نور نظر تم کیسے بن سکتے ہو یہ سنا تو یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے قولا آپ نے فرمایا ان شک میں ہی تیرا بھائی ہوں آپ نے آہستہ سے یہ بات کہہ دی فلا تب بما کانو یا پس بس آپ غم نہ کریں ان تمام کاموں پر جو یہ بھائی سوتے رہے بھائی کرتے ہیں تو بنیامین نے کہا کہ اب میں واپس نہیں جانا چاہتا بس آپ ہی کے پاس رہوں گا یہ مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں اور مجھے بہت تنگ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی یہ راز کھولنا نہیں چاہتا اور تم یہاں رہنا بھی چاہتے ہو تو پھر اس کی ایک تدبیر کی جائے گی حضرت بنیامین نے کہا کہ میں ہر تدبیر سے گزرنے کو تیار ہوں آپ نے فرمایا جب قافلہ جائے گا تو میں اپنے خدام سے کہوں گا کہ میرا سونے کا وہ پیالہ لے کر آؤ جس سے میں غلہ ناپتا ہوں تو یہ غلہ ناپنے کا پیالہ ڈھونیں گے انہیں نہیں ملے گا تو یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے اور مصر سے تم ہی باہر جا رہے ہو گے تمہیں یہ پکڑ لیں گے اور تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے اور تمہارے سامان سے وہ پیالہ نکلے گا اس کی وجہ سے میرے خدام تمہیں گرفتار کر لیں گے اور اس طرح تم جو ہے میرے پاس رہ جاؤ گے انہوں نے کہا یہ تدبیر مجھے قبول ہے پس جب ہم ہم سامان آپ نے تیار کر دیا ان بھائیوں کا جعلت سے قوا تھا فی راہلی عقی وہ پیالہ جس سے غلّہ ناپا جاتا تھا وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا پھر یہ کافلہ روانہ ہوا اور آپ نے اپنے خدام سے کہا کہ میرا پیالہ کدھر ہے تو خدام یہ سمجھے کہ کوئی جو چوری کر کے گیا ہے تو خدام کو تو معلوم نہ تھا کہ یہ تدبیر ہے تو وہ باہر نکلے اور ڈھونڈنے لگے پتہ چلا کہ یہی گیارہ افراد ہیں جو مصر سے باہر جا رہے ہیں اور یہ اجنبی لوگ ہیں تو انہوں نے ان لوگوں کو روکا سما پھر موزین معزن کے معنی اعلان کرنے والا ازان دینے والے کو بھی معزن کہتے ہیں ازانا موزن اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اتو ہل ایرو ان اے لسار کافلے والوں بے شک تم ہمیں چور معلوم ہوتے ہو قلو و اقبال بھائی بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے ما لا تفقدون کون سی چیز تمہاری گم ہو گئی ہے خدام بولے المل کی ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پاتے ولیمن جا ابھی بیر بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس پیالے کی خبر دے گا بادشاہ اسے انعام میں ایک اونٹ کے برابر غلہ دے گا وہ انا بھی زگین <زَغِيم> اور بادشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں یعنی اس کی حفاظت میں کروں گا کوئی چور کی مجھے خبر دے یا جس کے پاس اس نے پیالہ دیکھا ہو وہ مجھے بتائے قالو وہ بولے اللہ کی قسم۔ لقل عالم تم ماں تم جانتے ہو کہ ہم یہاں پر لینوف سیدھا فل زمین میں فساد کرنے نہیں آئے ہم تو نبی کی اولاد ہیں ہم چوری کیوں کریں گے وما کن نہ سارقین اور ہم چور نہیں ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی کہ وہ تو یہ کہتے ہیں ہم نبی کی اولاد ہیں چوری جیسا جرم ہم کیسے کریں گے تو آپ دل میں مسکرانے لگے اور فرمایا کہ کاش تم نے اس بات کو سمجھا ہوتا تو نہ تو مجھے رسیوں سے باندھ کر مار کر کنویں میں پھینکتے اور نہ ہی مجھے کافلے کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیتے اور نہ ہی تم جھوٹ بولتے قالو وہ بولے یعنی بادشاہ کے خدام بولے فما جزا ان کنتم تم کاظی کافلے والوں اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے سامان سے وہ اگر پیالہ نکل جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی بادشاہ کا جو قانون تھا اس میں یہ تھا کہ چور اگر پکڑا جائے تو اس کی کمیز اتار کر اس کا منہ کالا کر کے گدے پر بٹھایا جائے اور پورے شہر میں اس کو گھمایا جائے اور اسے جوتے مارے جائیں تو مصر کا یہ قانون تھا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس طرح سزا تو دلوا نہیں سکتے تھے تو آپ نے خدام کو یہ سکھا کر بھیجا تھا کہ ان سے پوچھنا کہ چور کی کیا سزا ہے یعقوب علیہ سلات والام کی شریعت میں چور کی یہ سزا تھی کہ چور اس کا غلام بن جائے گا جس کا مال اس نے چرایا ہوگا اس طرح آپ نے تدبیر اختیار کی اور حضرت بنیامین کو آپ نے اپنے لیے حاصل کر لیا وہ بولے جزا یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے چور کی سزا یہ ہے مئو پی راہلی فہو جزا اہو جس کے سامان میں پیالہ ملے وہ غلام بن جائے گا بادشاہ کا کدالی کا نجز وال ہم اسی طرح ظالموں کو چوروں کو سزا دیتے ہیں ہماری شریعت میں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو چور ہوگا وہ اس کا غلام بن جائے گا جس کی اس نے چوری کی ہے اب بادشاہ کے خدام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو لے کر اور ان کے سامان کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ تھے مصر کے لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے تھے حضرت یوسف علیہ سلاۃ نے سامان کی تلاشی شروع کی یعنی آپ کے حکم پر سامان کو کھولنا شروع کیا حضرت یوسف علیہ السلط وسلام نے یہاں بھی یہ تدبیر اختیار فرمائی کہ بنیامین کے سامان کی تلاشی سب سے آخر میں لی سب سے پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی بھائیوں کے سامان سے کچھ بھی نہ نکلا پھر جب حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے حکم دیا اور بنیامین کے سامان کی تلاشی ہوئی تو اس میں سے بادشاہ کا وہ پیالہ جس سے حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام جو کہ خود بادشاہ ہیں آپ اس پیالے سے غلہ ناپا کرتے تھے تو سونے کا پیالہ تھا وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا فا با قَبْلَ او اتم قبلا یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی پہلے لی اپنے سگے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے اور اس کے بعد پھر بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تم مستخ را پس یوسف علیہ السلام نے اس پیالے کو نکالا اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا کیونکہ حضرت بنیامین کی یہ خواہش تھی کہ آپ اپنے پاس مجھے رکھ لیں میں واپس جانا نہیں چاہتا تو آپ نے کہا کہ یہ راز ابھی ظاہر نہیں کرنا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اس لیے آپ نے یہ تدبیر اختیار فرمائی کدا علی کا اسی طرح کی دنا ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر کرنا سکھایا ماں لیا خدا فی دین الملکی حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک کے بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو حاصل نہ کر سکتے تھے کیونکہ وہاں سزا کا قانون تھا لیکن چور غلام نہیں بنتا تھا تو آپ نے یعقوب علیہ السلام کی شریعت ان سے معلوم کی اور بھائیوں نے اس شریعت کے اقرار کیا اس قانون کی روح سے آپ نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا شاہ اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نر من دراجات ہم جس کے چاہیں درجات بلند فرماتے ہیں ان یعنی کو کہ حضرت یوسف علیہ السلط کے درجات اللہ تعالی نے بہت بلند فرمائے اور ان کی فضیلت کا یہاں پر بیان ہے فوق کل ذی علم علیم اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے یعنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک کا وطہ نے کسی کو علم کے کون سے خزانے دیے ہیں کسی کو کون سے خزانے دیے ہیں تو لوگوں میں علم کی مناسبت سے تفاوت ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی فیلڈ میں ایک ہی فن میں کوئی کسی سے زیادہ ماہر ہوتا ہے اس ماہر سے زیادہ ماہر موجود ہے اور سب سے بڑا عالم اور سب سے زیادہ جاننے والا تو صرف اللہ تعالی ہے لہذا اپنے علم پر ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ نے اگر علم دیا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے قالو یوسف علیہ السلاتو سلام مہربانی کر رہے ہیں لیکن بھائیوں کو نہیں معلوم کہ یہ یوسف ہی ہیں وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کہتے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے وزیر اعظم بنے اور وزیر اعظم کو مصر میں عزیز مصر کہا جاتا پھر آپ بادشاہ بن گئے لیکن چونکہ پرانا بادشاہ زندہ تھا اس نے سارے اختیارات آپ کو دے دیے تھے لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کہلاتے تھے تو یہ کہنے لگے اے عزیز مصر ای فقد سرق اخ من قبل اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے اور یہ اب انہوں نے اظہار کر دیا کہ یہ دونوں بھائی یوسف اور بنیامین چونکہ ہمارے سوتیلے بھائی ہیں اس لیے ہمارے والد صاحب تو بڑے نیک اور پارسا ہیں وہ تو نبی ہیں ان دونوں پر ان کی ماں کا اثر ہے اور نعود بلّاہ نے ظالب انہوں نے کہا یوسف بچور تھا نوزب اللہ نے ظالب اور بنیامین نے بھی چوری کی یعنی وہ دربار میں اپنی عزت بچانے کے لیے یہ جملے کہنے لگے کہیں بادشاہ کے دل میں نہ آئے کہ جب ان کا بھائی چور ہے تو یہ باقی دس بھی چور ہوں گے حالانکہ حضرت یوسف علیہ سلاط وسلام نے کوئی چوری نہیں کی اور جسے وہ چوری کہہ رہے تھے وہ تو بہت بڑی نیکی تھی حضرت یوسف علیہ سلاط وسلام جب چھوٹے تھے تو آپ کا نانا مشرک تھا ایک دن آپ نے اپنے نانا کے بت کو لیا اور اسے توڑ دیا توڑ کر اسے گندی نالی میں پھینک دیا تو یہ تو چوری نہیں بلکہ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام بچپن میں بھی شرک سے اور بت پرستی سے اس قدر نفرت کیا کرتے تھے لیکن جب انسان اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے تو پھر ہر اچھا کام بھی اسے برا لگتا ہے فصر رہا یو فی نفسی اب آپ سوچیں کوئی آپ کے منہ پر آپ کو چور کہے اور آپ نے چوری نہ کی ہو تو کچھ بھی ہے آپ کے چہرے پر نا کے آثار ضرور آ جائیں گے آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کو برا لگا رہا یو فی نفسی یوسف علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو اپنے جی میں رکھا ولم یوب دیہا لہم اور ان کے سامنے اپنے چہرے سے بھی اس کا اظہار نہ کیا اولا آپ نے فرمایا اپنے دل میں فرمایا ان شرم مکانن تم ہی سب سے زیادہ شریر اور سب سے زیادہ گناہ کرنے والے ہو میں نے کوئی چوری نہیں کی تم اپنے کرتوتوں کو بھول گئے اور مجھ پر الزام لگاتے ہو اب دیکھیں بادشاہ وقت ہیں اور آپ اس زمانے کے بادشاہوں کا اصول دیکھیں کہ انہیں اتنا اختیار ہوتا جسے چاہیں اس کی گردن اڑا دیں یوسف علیہ السلام کے صبر پہ قربان جائیے کہ آپ نے اب بھی انتقام سے کام نہ لیا واللہ اللہ بما و اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے یہ سب باتیں آپ نے زبان سے نہیں کہیں اپنے دل میں یہ باتیں کہیں آپ کو معلوم ہے کہ کبھی ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم زبان سے نہیں کہتے ہمارا دل اسے کہہ رہا ہوتا ہے قالو وہ بولے یازیزو اے آزیز مصر ان لہو ابن شیخن کبیرن بے شک اس بنیامین کے والد جو ہمارے بھی والد ہیں شیخن کبیرن ہیں یعنی ان کی عمر بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے اور وہ یوسف کی جدائی کے بعد سے بڑے رنجیدہ رہتے ہیں اگر آپ نے بنیامین کو لے لیا یہ بنیامین کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے فخ آشاد مکان ہو آپ ان کی جگہ پر بنیامین کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو لے لیں انک منل محسنین بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے محسن ہیں تو آپ مزید احسان کیجیے اور اس کے بدلے میں ہمیں لے اللہ آپ نے فرمایا اللہ کی پنا انا خدا علا مئو جدنا متانا ان ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس ہمیں سامان ملا ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ہمیں ملا انا اگر ہم ایسا نہ کریں بے شک اس وقت ضرور ہم حد سے بڑھنے والے ہو جائیں گے یعنی آپ نے ایک قانون بیان کیا کہ قانون تو یہی ہے کہ جس کے سامان سے چیز نکلی ہے وہی وہ یہاں پہ رہے اور اگر ہم اس قانون سے ہٹتے ہیں تو ضرور لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ نے ظلم کیا اور آپ حد سے بڑھ گئے